I'm going to say that I'm مطلب نہیں ہوتی ہے بغیر ضرورت کے بارشوں کا سلسلہ تو ہو جاتا ہے ان کو کہہ رہے فرمائیں یہ ان میں قرآن کی صورت میں پیش کی جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے درج نہیں یہ ان کے لیے سبق نہیں ہے کے رس بل ہے تھے واسعے دلیلوں کے ساتھ پدار دوں فسلائٹی کے وہ ایماندار ہیں دماغ اس کے کس میں پڑھ لو جو جٹرا چکے پہلے سے یہ زدی انادی لوگوں ایک شدت مسلمانوں میں کفار کے آئی ہے کہ وہ سننے کے بعد اور فکر نہیں کرتے اور حضرت میں کہتے نہیں ہم نہیں مانتے ہمارے بڑوں نے یہ کیا ہے تم کہاں سے آ گئے تم میرے کی طرف سے رسول بند کرایا بنے سا ہے تو جو تم نے غلام بنایا ہے ان کے غلامی کو آزادی میں تبدیل کرو اور اس بیٹا ان کو بھی آئے تم اگر آئے ہیں تو کسی نشانے کے ساتھ ساتھ واپس لے اس کو ان کون تو محنت اگر ہو تم سچو میں سے موجودہ کے حالات میں بیماری سے سب جانا برس کا مریض میں دیکھنے والوں کو سانپ یہاں پر بڑھنا کہ وہ واپس ہو وہ تو ہمارا جادوگر کرتے ہوئے یہاں فیل مضبوط دوسرے مقام پر آگے اس کا ذکر آئے گا تبھی روم لوگ آلو روم اصل یہ تمہارا استاد ہے یہ جو مساحد السلام یہ تمہارا استاد ہے اور خفیہ طور پر تم لوگوں نے اس سے مشورہ کیا گیا کہ بہار کریں گے لوگوں کو جمع کریں گے مقالب سمجھ سے تمہارے ہاتھ کاؤں کاٹوں گا سندروں سے کو پھر تمہیں شدید دے دوں گا آج میں ان سب پیشنٹ یہ جو سونا دوکانے کام کرنے کے پاس جا رہے ہیں اس جیسے کہ محمد اس نے لکھا ہے بکرا پارا تھا بکرا اس بکرے کے حفاظت کرتے تھے وہ بکرے کا مچیا تھا اس نے وہاں یہ ہمارے لیے ہے سلام سے یہ ان کے بدخلا اخلاقی وہ جو کچھ ہمارے پاس de los que no یہ جو مدھی مقابل ہوتے ہیں مقالت وہ نبی کے صدق کو شداقت کو جانتے ہیں کہ یہ سچا ہے کیونکہ وہ میں دو چجے ذکر ہیں کے اناپ کے نام سے